السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹو کا مرکز لائبریری کراچی اچھا جی ابھی بائی چانس اس کی بات بھی آ رہی تھی بسم اللہ کہ جوائنٹ فیملی میں آل دو سوال یہ ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کریں گے پہلی بات تو میں نے اسی لیے گزارش کی کہ اگر اللہ تعالی نے وسائل بنائے ہیں اور مال اسباب ہے اور چیزیں آسانی کے بہت بہترین اور آئیڈیل یہ ہے کہ چاہے آپ جوائنٹلی بھی رہیں مطلب ہے کوئی ہزار گز پہ ہے پانچ سو گز پہ ہے دو سو گز پہ اور آپ اس میں کوئی ایک یونٹ چھوٹا سا سائڈ پہ ایک سو بیس گز کا پانچ سو گز میں ہے تو الگ کر کے رہ سکتے ہیں تو اس کو پریفر کریں یہ کوئی بری بات نہیں ہے وہ بندی آئے گی خدمت کرے گی یا کوئی کھانا دینا ہے یا کچھ معاملہ کرنا ہے آپ اس کے ساتھ انوالو رہیں گے یہ چیزیں رہیں کی کیونکہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے بال فرض نہیں ہے مالی استطاعد اور بندہ اس قابل نہیں ہے کہ جی بالکل الگ سیپریٹ آئیڈینٹ کے ساتھ لے کے رہے تو اب یہ گھر میں ایک کمرہ اس کے اندر رہتے ہوئے جب یہ باہر نکلے گی اپنی بڑی چادر لے گی اس چادر کے, کے ساتھ کچن میں کام کرے گی بھائی وغیرہ سے پہلے محبت سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ بھائی کہان وہ جس وقت کام کرتی تو کچن میں ذرا آپ اما کو اعتماد میں لے لیں کسی کو بھی لے لے یہاں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم کریں گے اور یہ بندی اپنا اس میں کام پورا کر کے پھر آ کے کمرے میں بیٹھے کوئی چیز لگانی ہے ڈائنگ ٹیبل پہ لگا کے جس میں نہ کوئی لوچ ہو نہ کوئی تحقیق ہو گئے ڈیزائن کریے جھاڑو اس وقت دے گی جب گھر پہ کوئی نہیں ہوگا ایسا ہوتا ہے نا مرد کام کے لیے نکل جاتے ہیں تو اس وقت جا کے جھاڑو دے دیں اب یہ صرف بہانا یہ کر رہے تھے کی, کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں اور جس سارے گھر میں ہوتے ہیں, میں جھاڑو نہیں دوں گی تو یہ بھی ہے تو باہر یہ مینج کرنا پڑے گا کو بات کر سکتے ہیں جی الحمد للہ اگر نکاح ہو گیا تو الحمدللہ یہ بیوی ہے بھائی اس کی بیوی ہے بات کر سکتی ورنہ ورنہ تو دیکھیں نا کہ یہ تو اللہ کی شکر ہے کہ یہ ہم نے اس انداز سے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی ممانت نہیں ورنہ بڑی عجیب سی بات ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے وہ کیا کہ منگنی ہوئی ہوئی ہے تو وہ گھومتی پھر رہی ہے بلکہ اس کے دوستوں کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے well اور جب نکاح ہو جاتے تو پابندی لگا دیجیے تو بھائی نکاح گیا تو اس کے پاس پوری گارنٹی لائسنس موجود ہے تو بالکل وہ بات کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال ذرائع کو اختیار کرنے کی اور اس پہ خوش ہونا چاہیے حلال ذرائع پہ اور اللہ حرام سے بچائے والی باتیں بات ہیں. ایسے جی کہ کوئی لڑکی معاش اس لیے اختیار کرے کہ اپنے والدین اور شوہر کا سہارا بن سکے دیکھیں جی یہ سہارا جب ہم کہہ کے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں تو یہ خطرناک ہماری نیڈز اور وانٹس بڑی ڈیفرنٹ ہیں ضروریات کیا ہیں اور چاہتے کیا ہیں بڑا خطرناک معاملہ ہے گھر بڑا ہو جائے اس لیے کر لیا موبائل ستر ہزار والا رکھنا ہے اسی لیے کر لیا نوکری اور شادی بیاہ کون سی کرنی ہے وہ مہندی مائیں بری بارات والی اور ہال کا خرچہ اس کے لیے میں سہارا بننا چاہتی ہوں یا کوئی اس طرح کے کوئی ایکس وائیزی کام کر کے تو اب اللہ نے یہ معاش کی ذمہ داری والد کے ذمے ڈالی ہے میں نے اس پوائنٹ میں بھی مس کیا جو ان کی بات سے یاد آ سادہ زندگی سمپل لائف یہ ہمیں اللہ کے دن پہ لا جب ہم آرٹیفیشل میارات بنائیں گے تو اس کے لیے لگنا پڑے گا اس کے لیے تو پھر آپ کو پتہ پتا ہے جو سلوگن ہمیں دیا گیا ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ معاش کا پیا ہے اور انہیں مل کے اس کام کو چلانا ہے تو اللہ یہ کہ کوئی اس کے اوپر ایسی مجبوری آ جاتی کمانے والا کوئی نہیں سسٹم کوئی نہیں ان کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا اور اب اس بندی کو مجبورا نکلنا پڑا ہے تو یہ اللہ سے دعا کر کے ان چیزوں کو اختیار کرے گی جس میں فطر فساد کا معاملہ کم ہوگا آئی مین ٹو سی دیٹ کہ وہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں آ کے کہیں پڑھانے کا معاملہ رکھ سکتی ہے اور اپنی ضروریات کو پوری کر کے اللہ سے دعا کر سکتی کہ آفیت کا کوئی ذریعہ پیدا کر دی جائے ورنہ ہمارے یہاں بہت ساری شوقیاں نکلی ہوئی ہیں سوری یہ مناسب نہیں ظاہری بات ہے اگر تو بوڑھے ہیں دیکھیں اگر کہیں نکاح میں پہلے منشن ہوا ہے کہ جی یہ الگ گھر دے کر رہے گا تو وہ عہد ہے اس کو پھر پورا کرے اور والدین کے قریب لے کہیں کہ بھاگ دوڑ کے ان کی خدمت کو پہنچا جا سکے یعنی کہ کوئی ساتھ گھر ملا ہوا ہے دونوں فلیٹ ہیں ایک میں وہ رہتے ہیں اور ایک میں وہ رہتے ہیں اور وہاں پہ کھانا پکانا بھی پہنچایا جا رہا ہے اور چیزوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے اور خبر گیری بھی کی جا رہی ہے اپنے عہد کو بھی پورا کرے اور ان کی خدمت بھی کرے باقی اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے کہ وہ اتنے ضعیف ہیں والدین کہ وہ, وہ نہیں کر پا رہے تو پھر اپنی لائف کو کسی لیول پہ سیکریفائز کرنا چاہیے انشاءاللہ بہت اجرب اور بہت سارے لوگ اس اچھے کام کو اختیار کرتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی ایک جگہ پہ نکاح کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے ایسی عورت سے نکاح کیوں کیا جو کہ شوہر دید ہے <تصفح> تو آپ نے کہا کہ میری بہن ہے اور یہ اس کو بھی ذرا دیکھے گی یعنی گھر کے فیملی کے حوالے سے اگر کبھی دیکھنا پڑ جاتا تو یہ انسانیت کے تقاضوں میں سے ہر چیز آئیڈیا نہیں پڑی ہوتی کہ جی کہیں لکھا ہوا ہے آپ کسی کو راستہ دیتے ہیں تو کہیں پہ لکھا ہوتا کہ جی آپ نے روڈ پہ گاڑی چلانی ہے تو راستہ دینا ہے نہیں آپ روکے رکھیں اسے بلاک کیے رکھیں تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اچھے انداز سے پیش آیا گیا <سطور> ایسا مسئلہ ہے تعریف کرے گا وہ کریب ہوگی استعری بڑی زبردست آئیڈیا ہی نہیں تھا صبح کے لیے آفس کے لیے کپڑے استری ہوئے اس نے جا کے کھول کے دیکھا کپڑے استعرین دل اس کی طرف مائل ہوگا اللہ کی بدلی رات اتنی دیر سونے کے بعد بھی تم نے کپڑے استری کر دیے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اما چارج اپنا نہیں دینا چاہ رہی چھوڑنا نہیں چاہ رہی یہ اچھی چیز تھوڑی ہے اسی لیے تو یہ ہے کہ ان کی پرائیویٹ لائف ہے جس میں وہ خوش رہیں کھیلے کودیں باغیں توڑیں کچھ بھی کریں اگر اما جی کے ساتھ ہی رہنا اور اما جی نے کام کر رہا ہے تو اس کا نکاح کیوں کرائے گا اس کو زہر دے کے مار دیں آپ مطلب یہ نہ کیجیے گا میں ویسے عرض کر رہا ہوں بھائی نکاح کیا تو یہ ان کی لائف ہے اس کو انجوائے کرنے دے جائز ان کا شریح حق ہے ہم نے تھوڑا نال کی آئی نمبر ہے بڑے مان کے ساتھ لایا جاتا ہے دنیا ہے جی اس میں دیکھیں نا ہم آئیڈیالزم کی دنیا سے سے سے نکلے بڑے چاہو سے مان سے بڑے مان کام اور اس میں بڑے کاموں میں پوچھے نا آتش بازی بھی تھی اور ساری گڑبڑی بھی تھی ناچ بھی تھا اور سیلفیاں بھی تھی بڑے مان کے ساتھ آپ نے اللہ کے دین پہ اہتمام ہی نہیں کیا تقبا کی بنیاد ہی نہیں رکھی اب اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پہلی بات یہ کہ امپورٹنس والا مسئلے سے باہر نکلیں بعض اوقات مردوں کو بھی یہ پھٹکی چڑھتی ہے مجھے اہمیت نہیں دیتی ہو چڑھا دے اہمیت نہیں دیتی میری قدر کوئی نہیں کرتی اور یہ عورتوں کو بھی بیماری لگ جاتی ہے ہماری ویلیو ہی نہیں ہے گھر میں قدر ہی نہیں ہے یہ اللہ کی بندی تمہارا گھر ہے اس میں تمہیں بلکہ مٹی بن کے رہنا تم نے لوگوں کو قدر دینی ہے بہترین انداز سے لینا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی مجھے قدر نہیں دی جاتی مجھے عزت نہیں دی جاتی انسان اپنی عزت بنائے جو اس کے ذمے فرائز ہیں, اس کو لیٹس پوز نہیں بھی آپ کے حقوق میں حق تلفی ہو رہی ہے, وہ اللہ کے حضور آپ کو مل جائے گی آخرت کا یقین. اصل میں یہ ظلم ہے اللہ کی بندی جو اللہ کے لیے آپ کے لیے حلال ہوئی ہے آپ پر ان کا اس کا حق ہے ان کا, علی کا علیہ کا حق کا تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے عبادات کے لیے جب عبداللہ بن اللہ بن بینا سائڈ پہ ہو گئے اللہ کے دین کے لیے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا ہے کہ اس بندی کا تجھ پر حق ہے خیال کر اور یہاں کوئی بندہ دوستوں کے لیے الگ ہو جائے تو کل کو اللہ کو ایک ایک ذرے کا حساب دے گا ایک ایک ذرے کا جہاں مرد کہیں ظالم بنا ہوا ہے تو وہ یہ یاد یاد رکھ لے کہ ایک ایک ذرے کا حساب دے گا اور جہاں بندی کو کوتائی کر رہی ہے تو وہ اپنی جگہ اس کے لیے دعا کی جائے اس کے لیے کچھ ماحول بنایا جائے اس کے لیے کچھ اٹریکشن پیدا کی جائے اس کو خود وہ دیکھ سکتی ہے ایک بندی کو اللہ نے اپنی جگہ پہ بڑی قوت دی ہے میں نے جیسے جن جیسے بندے کو موڑ دیتی ہے, دی ہے درد پہ چلتے ہیں اللہ نے اس کو قوتیں طاقتیں دی ہیں اللہ کے حضور رو رو کے بعض بہنوں نے دعا کر کے جو بالکل ٹیڑھے بندے تھے دنیا دار تھے گناہوں میں ورک تھے وہ اللہ کے دین پہ بلا لیا اللہ کے گھر پہ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگ پا رہے ہو شوہر سے گلا ہے اولاد سے, گلہ, گلہ, سے گلہ. رات کو دعا کریں, آپ یقین کیجیے مسئلے حل ہوں گے اگر پٹرول بھرواتے ہوئے بندہ سگریٹ پیتا ہوا بھروا لے تو پھر تو ٹھیک ہے پٹرول جب بھرا جا رہا اور وہ سموکنگ کر رہا ہو بھائی یہ پیٹرول اور آگ آپ جہاں پہ بھی رکھیں گے دھماکہ ہوگا یہ انتہائی بےقوفی والی بات ہے گناہ کبیرہ ہے قریب نہیں پھٹ کو یہ کہا ولا کرنا کوئی نہیں میں اسی لیے کر رہا تھا کہ جناب یہ ہماری مکس گیدرنگ ہوتی ہے یا ہماری جوائنٹ یہ کمبائنڈ سٹڈی ہوتی ہے اور لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے یہ کیا ہے اور اس میں یہ جو جنہا لگتا ہے جی پردہ کر کے تو کوئی بندہ کہے جی پردہ کر کے میں اگر مووی دیکھ تو ان للہی و نہیں جی میں بھائی جن کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ لیتی ہوں ان للہ ہی وے تو بھائی جن بھی بغیرت نکلے جیسے شوہر نکلتے ہیں بہت ساری جگہوں پر جا کے شوہر اپنی بیویوں کے دردیوں کو ناپ دلا رہے تھے وہ ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے شرم آتی ہے آپ ذرا ساتھ کڑے رہے اناہی ون گڈ تو بھائی یہ گناہ ہے اس میں نہیں ہے ہم ایجوکیشن کو نہیں دیکھیں گے پہلے ہم دین کو دیکھیں نہیں بلدیت میں گارڈین کا نام ہوگا آ, نام جو اس کا جو ہوگا یعنی اپنا نام آ, سرپرست میں داخل ہوگا اور اس کا جو اصل نام ہے وہ اس کو دیا جائے گا قرآن مجید کی سورہ احزاب میں حضرت زید کے حوالے سے یہی معاملہ آیا تھا جی اگر سسرال والے کسی غیر شرعی کام پر مجبور کریں تو لاتعت علی مخلوق ان فیماسیات الخالق دیور کے سامنے آنا ہے جیٹ کے سامنے آنا ہے پکنک پارٹیز میں جانا ہے یہ کپڑے تم نے کیا پہنے ہیں ابایا نہیں پہنو فلانا نہیں کرو گانے سنو کچھ ہے تو لاتحت علی مخلوق ان فیما الخالق اور ہماری کچھ بہنیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور اللہ ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توقی دے اور بلکہ ہر اس بندے کو جو دین پہ چل رہا اللہ اپنی خصوصی حفاظت میں لے طلاق لے لی ہے شوہر کے گناہ والے مطالبات نہیں مانے ایک لیول تک ان کے ساتھ فائٹ کی جائے گی فائٹ سے مراد وہ حقیقی فائٹ نہیں آئی I مینٹ mean کہ جی ڈائلگ بیس پہ آپ سمجھائیں گے بتائیں گے اللہ کی کتاب سنت رسول طرز معاشرت معاملات چیزیں کوشش کریں گے ان کے کوئی اور اچھے کام کرے تاکہ ان کا دل نرم پڑے دعا کریں گے اور جہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ گناہ پہ لے کے آ رہے ہیں تو لاتعت علی مخلوق انفیمات یا تلخال مخلوق کی کوئی ایسی نہیں ہوگی جس میں خالق ناراض ہوتا ماحول دیا جائے گھر سے تربیت دی جائے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بچے ہمیں صرف جھکتا دیکھ کے اللہ کی رحمت سے جھکنا سیکھ جائیں گے یقین کیجیے گا میرے خیال میں یہ ہے کہ ابتدا آپ گھر سے بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں بالک صاحب اپنا رول ادا کریں والدہ اپنا اور گریجویٹلی نالج کے ساتھ لگائیں اور وہ بھی نالج میں لے کے اپنی جو دین کے اعتبار سے اس کے ساتھ بڑھاتا چڑھاتا جائیں آگے جا کے میٹرک ایف ایس سی تک انہیں یا ڈگری دلا کے کوئی اپنا دین کے اعتبار سے میں لے کے جائیں اور پھر اسے نالج میں کھڑا کر اللہ کو ہم, بیلنس بیلنس بیلنس بیلنس بیلنس بیلنس ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ دین اس وقت بہت عمدہ انداز سے پیش کر سکتا ہے جب وہ ان کی دنیا پر گرفت رکھتا ہوگا جب وہ اس کی اکانومی سسٹم کو ڈسکس کرے گا اور پھر بتائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارا سو ہے تو مانیں گے اگلے گلے پہ بنی جان پہ بنی گئے جب وہ آ کے کے ڈیوڈ کی تھیوری کو رکھیں گے اور کمپیر کرا کے دین اسلام کے ساتھ دکھائیں گے جب وہ ہمارے پاس مائیکل ہارٹ کے بک کا کوئی ریفرنس دیتے ہوئے ملیں گے تب یہ دنیا مانیں گی کی کیونکہ یہ دنیا کا انداز ہے کہ وہ اپنی دنیا سے ہمارے دین کے ریفرنس لینا چاہتی ہے ان کی دنیا سے ان کا منہ بند کریں میرے یہ کہنے کا مقصد رکھنا چاہیں بچہ کس کا ہوا ہے ادب کے طور پہ والدین کبھی رکھ دیں تو اچھی بات ہے تو اس میں زبردستی بچہ بیچارہ خود پریشان ہوتا ہے یار یہ مصیبت آ میں تو لڑائی ہو رہی ہے دن بھر صبح پھر سب کے اول تین تین ناموں سے پکارا دادا جی نے لگا دادی نے لگا سسرال نے لگا امی ابو نے لگ رکھا ہے فلانی نے لگ رکھا ہے بچے کو پریشان کیا ہو تو اللہ کا نام اور سارا زور اسی پہ لگا دیتے بچے کی تربیت نہیں ہوتی عبد بن او نام کتنا بہترین ہے مسلم کی روایت کے مطابق کردار کیا تو اللہ کرے اس کا یہ ہے کہ والدہ والد کو اور اگر احترام ظاہر ہے نانا نانی کہیں رکھتے ہیں تو افامو و کے ساتھ گیا کہ پھپھو کی جو انٹری ہے یہ تو بالکل ہی خطرناک ہے پھپھو کو اپنے بچوں کے نام ہم رکھ بلکہ نہیں اصل میں یہ تو ہمارے اپنی حکم کو غلط استعمال کرنے کا انداز ہے یعنی نہیں عدت میں بھی پردے کا اہتمام ہے یہ جو بھی لوازمات ہیں جو ایک عورت کے لیے لازم ٹھہرائے گئے ہیں اور عام زندگی میں بھی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ عام زندگی میں اس نے نہیں کیا تو اس لیے عدت میں بھی اسے نہ کرنے دو نہیں بھائی اس کا تو یہ مطلب ہونا چاہیے جیسے اب تم عدت میں آ کے پردے کو لازم کر لیا عدت سے پہلے بھی تمہارے معاملہ ہونے چاہیے آج جب مردے کو اٹھاتے ہیں اور وہ خاتون کی ہوتی ہے تو پردہ پردہ کرتے بھر بغیر پردے کی گھومتی رہی اس وقت اسے پردہ کرنا چاہیے تھا نہ یہ کہ جنازے کا وقت اس کا اہتمام نہ ہو سکتی ہے کنٹرول کریں روکیں اپنے کتنی ہی عورتیں بچیاں لڑکیاں اس تعلیم کے نام پہ رسوائی کا شکار ہو رہی ہیں اور یہ بڑی بڑی داڑیاں اور بہترین گھرانے یقین کیجیے اس کو ایکسپٹیبل فارم میں صرف جسٹیفکیشن پیش کرتے ہیں اور کچھ نہیں اگر بہترین سیگریگریشن ہے معاملات آسان ہے پردے کا اہتمام ہے عزت کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو, تو اختیار کرے ورنہ اپنی سو پڑ مجبوریاں بنا کے کیا کریں گے جی, پائلٹ بننا ہے پائلٹ بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی یہ انجینئر بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی نہیں ان کا کام تھا وہ کرنا پی بیویتی. کل اس اپنی بنیادی ذمہ داری کو بھولی بیٹھے ہیں میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ اگینسٹ ہے یا تو پروپر ایجوکیشن سسٹم دے یا جہاں جہاں پر وہ امپلیمنٹ ہے وہاں پہ اختیار کرے ورنہ زبردستی صرف ایجوکیشن کے نام پہ جاب کے نام پہ نکل کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں نہیں اچھا دیکھیے جی کوئی بات ہے کیا اسے کام کرنے کے لیے لائیں اگر تو ماسک کے طور پہ لائے پہلے دن سے تو پھر تو صحیح ہو رہا ہے انہی واجن آپ اپنی بیٹی سے یہ پسند کریں گے اگر استطاعت ہے تو پھر جو ہے صحیح طور پہ پر پروپر ایک ملازمہ رکھی جائے اور اگر نہیں ہے تو کام کو بانٹ کے کیا جائے عمدہ انداز سے کیا جائے کہ اس کو اپنی تحقیر نہ محسوس ہو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے جی بہترین انداز سے کرتے تھے جو ہم حیران ہو جائے یقین کیجیے گا ہمیں بھی بیٹھے ہوئے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری بیگم کوئی کام کرتی ٹھیک ہے ایک دن وہ کرتی ہے ایک دن بیگم کرتی ہے باقی امی امی اور بہنیں آرام کریں آپ یہ دیکھیں ان کا کام چھڑا دیں گے ہمارا بیٹا نہیں کر سکتا تو عرض یہ کہ نہیں یہ تو ظاہری بات ہے ایک تکلیف دہ عمل ہے اور اللہ ہماری ان بہنوں کو ہدایت دے ظاہری بات ہے وہ اپنے لیول پہ سوچیں کل کو اللہ کے حضور جا کے جواب دینا کہ ہم کسی کی بچی اس لیے لائے ہیں کہ اسے ملازمہ بنائیں گے نوکری اور نوکرانی بنائیں گے اگر ہماری بچی کل کہیں گئی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر کیا فیل کر رہے ہوں گے اس جی جو میرے علم میں ہے محدود نالج کے اعتبار سے ہو سکتی ہے اللہ ہم پر رحم فرمائے زبردستی ہم نے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور لیکن پھر بھی جو اس طرح کے کوئی فکی مسائل میں سے کوئی سوال آتا ہو تو پھر اس کو اپنے صحیح کوئی اور بہترین جو بھی لوگوں سے پیدا کیجئے اولن یوں ہے کہ ہو سکتی ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں تکوا کھا ہے پردہ کی طرح ہے کتنے سید صاحب جانتا ہوں جن کے گھر پردہ ہی نہیں ہے سید صاحب ضرور ہے نام کے ساتھ نہ لگا ہے بینک کے ہیڈ ہے سید صاحب نہ لگا ناراض ہو جیسے سید لگاؤ اور پھر بتاؤ کہ یہ سودی ادارے کا بڑا بہترین چلانے والا اس کو بانٹنے والا اس ولازت کو ہیڈ اور ماں باپ کے لڑکی اور ماں باپ کے وجہ سے والدین اور بیوی کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے والدین کو چھوڑ سکتا ہے یہ بات کہنا چاہ نہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے ایک بہترین ماحول دیں گے کوشش کریں گے میں نے آپ سے اردو کیا مرد مرتی اسی لیے ساری باتیں کس کے گرد گھوم رہی ہیں فستی فٹ بال ہے یہ سورج ہے کلو رائن و کلو کم مسور آر پوچھا جائے گا کیسے آپ یہ دیکھیں غلط چوائس ہوئی ہے کیسے لڑتی ہے بندی سلیکشن نہیں صحیح ہوئی اس کو پہلے دن پتہ چلے گا کہ یہ بھی اہمیت شام ہیں یہ ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی سیٹ کرنی پڑیں گی کہ ان کا دائرہ کیا کار کیا ہے ان کا دائرہ کار اما جی کہیں انوالومنٹ کہتے ہیں تو امبا جی کے پاؤں دبانے پڑیں گے اور بیگم کو کہنا پڑے گا تم باہر نکل کے ایک لفظ نہیں بولو اندر میں آ کے تمہارے پاؤں دبا دوں گا میں نے شوق آبزاربر کی ایک مثال دی تھی کہ یہ والا دکا ادھر نہیں جانا چاہیے ادھر والا ادھر نہیں آنا چاہیے اور اگر زیادہ ہی پھر لیول پہ ہے کہ گڑبڑ ہے تو یہ اپنا ذہن میں رکھے اگر یہ آج اپنے والدین کو چھوڑا ہے تو پھر کل کو آگے بھی ریڈی بیٹھے اس کے بھی چار دن بعد بچے ہو جائیں گے اور کل کو وہ بھی اس کو چھوڑ کے جا رہے ہوں اختیار کرنا اور وہ بھی اندر اللہ